روپئے سیرے آٹا تی روپیے مدرسے چلتے پھر مدرسے جہا چلتا ہے امریکہ کی جدت نال چل سکے وڑ کے انگریز کدی سنے جی انڈیا بمب مارے ہو چیزیں کہڑی نے جڑی اتے آن تو اوتے چنگیا نے کہ بھڑیا نے واپس ہوا کہ چنگائی پاکستان پہن جاتے ہندوستان لارڈ روتیاں آخو سور دچے سارے بیٹھو مینو سمجھا دو تم کر لین کہ پاکستان کا چنگے کام ہے ہندوستان نالو ہندو نہیں اتنے آنگ نہیں گرجے آنگے نہیں اتنے آنگ نہیں گردوارے دے سکھان کا گردوارا ننکانے واسطے گنڈا سنگھ والا کسور تو اگے سکھا بنی جی. کیونکہ برادری جو پرانی ندی وہی ہو سی ہوں سکھا اتو نکلی سڑک یہ جنا روڈ ڈبل بن گیا دو ننکا <لك> جڑا روڈ سڈیا نام را فیضان ہے ہے پاکستان دا دا بینک ہیں ماہ جنا ایک چوانی سر ماں نال دسو جی برائی دا مرکز کہ پاکستان بینک پاک ہو گیا اچھا ہی مڈی چکلے اتنے پاکستان پاک ہو گیا چکڑا نیچری آ گیا رشوت اتے ہے پاک ہو گئی اتے ہے پاک ہو گئے نیچری شیعہ مرزائی ہندو سکھ جو ہر طرح دیت, ہر پلیتی ہر پلیت اتحر استفاق پاکستان بڑا چڑ کے پترا رکھے میم کما لے سکول نہ حفاظت میں کہام نظام انگریز دا یا اسلام بم تری حفاظت واسطے اوتری کا پتر آ اسلام دا نظام ہوں بم ہونا سی اسلام واسطے <Hundred> اگریز سوچے تو نظام جمعرا ہے حکومت میرا قانون میرا فوج میری سارا ہوں مت کوئی قوم چنا دیو تاکہ میرا نظام بچا رہے ڈر سارے رہتے ایتا ایٹم آپ دتا اپنے روئے زمین دا کوئی ملک سابت کر جڑا ہوسلمان دا تو اتبا. صدام مخالف سی او ای کون لینا گل صدام مخالف سی اصلہ کٹتے رہے نے انگریز یا اصلہ دے رہے ہیں تو چکر جب مریا اندر کوئی شہ نہیں پچی کنے سال ان خالی کرتے رہنے اصل تو اچھا ادھر کٹیا جا رہا ادھر دتا ہی چکر ہے معلوم ہوا دشمن تو کٹ د سج سکول سجنا ہوگا آٹا نام جیسے پہ ہو کے واپس آیا تو میں کہاں تو سکھایا میںاتو تو نچا سان تو ہلا ہی نہیں لگن دین اس علاقے کے نیڑے لگن دین گے درشن کر دوا ہے چلو فٹا ہے سنگری دن آئے ٹھیک ہے یہ فاظت کرو پکڑو چار چار میل جی قرآن دے سوکھا خود پڑھو کسی آلم کو جاؤ آلم ایو کتنے والے گئی ایک بندہ بیٹھا تو قندہ, یار آخاری شریف پڑیا پیالے ادور پاک سرکار نے ہاتھ رکھا پچھو پانی انگلوں نے نکل رہا پیا باہر ملاد کرنے والا بکواس پکڑتا بھابی بیٹھا او او یار بھابی بڑے سخت انہاں انہوں گا انکار تو بھی نہیں کر دے, دے. تو انہوں گلوں کا انکار تو بابی نہیں کرتے اڈے سخت ہوں تو تی جا رہے توں تو آپ مولویا نشانی رکھیے اسلام وسلم لگے یار وسلم، اسلام وسلم لگے اللہ اللہ اکبر اللہ اے پکا, پکا سننی جال کا پوتلا نزدیک سننی چلیے تارے پوچھ سنی ہے تو کوئی سنیا نشانی نیچری سارے کام کر لینا گوکنے ختم یارویں سب کچھ کرتے ہیں نیچری طبقہ ہی ایسا کتے کاقل تا جی شاید اقل نہیں منی تو کرا دیتی سو نیچری جہاں اکل کے پیچھے شیطان, شیطان پہلا اکل پرست نفس پر شیتان میری اکل چ نہیں آگلوں پانی نکلے پہلا نیچری پلیس ہے پہلا وابی پلیس ہے دنیا چمراہی آدھے آپ گمراہی گل کر بہت مریض لکھا لکھانے مریض رہے اس طرح کر لکھا مریض رہ لکھا رہے <laughs> پیر بے انور شاہ چپٹ جان لو یہ جج لےک کے پیر صاحب ہاں مینو نام رات جج دسا بھی ہے اگوں نے بھائی مان نے جناب سلے رشید گنڈوئی یونیورسٹی ڈائریکٹر تعلیم میں کبھی جی پایا تو کمرے جگہ جناب عربی کی ہوتی عربی میں شروع ہو تو اربی چڑ کے ہوں پی شروع ہو گیا میں بس اربی میری لو جی آ گول میل کانفرنس ہو ایڈی وی گول میل پیش آ کر سارے بہ گئے بنا رہے پیس ہاں تو پولیس بیٹھا میں نے سنا تم سکول کو شکلا کہتا میں کتوں یہ کہنا یہ گل میں نہیں کر سکتا وہ اچ خوش ہو گیا بھی چکلوں کو چکلے والے گناکار نے کافر نہیں اگر حرام سمجھتے گنا سکول کفر سے پڑایا جانے مرتا تیار ہوتے ہیں کافر مسلم کا فرق ہے بڑا جا ڈریکٹر سی نا وہ بولو کیا گلوں میں کہ جی آ ایک مثال میں دے دینا مطالعہ پاکستان ماں کے دسویں دے دے غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں ڈریکٹر تھی اس میں کیا حرج ہے آت کی اولاد ہوں لیکن ناتے سے ساتھ بھائی بھائی ہیں میںوسلہ میں معاف کرنا جی امیت بچن کے ساتھ جو کنجری ناچتی ہے وہ جناب کیوں وہ اما ہوا کی بیٹی نہیں ہے لگتی ہو سکا چو سب سونگیا پھر جنہ چیر میں ڈائریکٹر ڈائریکٹری شریف او پہلو ہی تھپیا گیا میرا بسوں گل بار بار میں رشید کڈو ہی بولیا پترے لے جانا راسکل مفتی پڑیو <laughs> جی اگر جناب پڑھنا چاہو میں تنوع پڑھا سکنا بھی میں چیٹ دار کالی دا تو میرے کو پڑھ سکنا جو نہیں پڑھنا چاہیے اللہ سوری نہ مناظر سدے سننا پکا نہیں رہا تو ہوں میں کہ جی گلتی معاف کر ہم معاف نہیں کرے گا جب تک ہماری بات نہیں مانے مانیں گے جی میں بھی معاف نہیں کروں گا جب تک آپ میری بات نہیں مانیں گے اگر آپ غوش پاک کی جسمانی اولاد ہیں تو میں آپ کی روحانی اولاد ہوں بعض اوقات روحانی اولاد جسمانی اولاد سے آگے نکل جاتی ہے اللہ حالانکہ میاں صاحب کی اولاد پیچھے رہ گی یعنی اولاد ہے سکی جی ہوئے نا پیچھے رہے گی خلیفا پہنچ جائے معلوم اولاد ہوا خلیفہ لیں گے روحانی اولاد مرید روحانی اولاد ہوتا مرید روحانی اولاد میں خریدے نکل جاتی حضرت صاحب کہنا پیا دے آخری لفظ شاہ دے نا یہ آخری لفظ حق کا مول بھی ہے جانے دو جانے لیکن سارا اپنی اولا سکولا اگریزی پائی ہے کڈ بے مان آس باغ دیا چیشٹی حق تل دین تل پر نہ پہ بلا سچی دخری ہاتھ چومن والے رکھا گیری چلتی رہے گی تین پیر چلتی پی بلا ہک تل پالا جی کا واڑا لکھاں دشمن لکھانے ٹکر چاپ ٹکر چاپ جانا تین دینا جال سٹی بیٹھے دانہ سٹی بیٹھے ماشاء اللہ مرد آشک دیوانے پروانے مستانے دکھانے مستانا دیوانا پروانا تاپی بار دے آخر پیرا لو چوس میں پہلو ہی ہوں دیوانا مستانہ پروانا وا میں ہاتھ کون کم تھی رکھتا کم آ جی پہ کر کے دس گنا سو گنا پوری <تصفح> قوم بے دین،, بے دین پیر ماری آنکھا وزیر تیکھی دو میں سوچ نظری اس مل جائے میں کافر ہو سکنا سبر ہو جا کوئی پتہ نہیں جی اللہ تعالی حضرت صاحب والی سوچ فکر میں لکھ دینا اگر اس فکر سے مر جائے گا مرن کی دے کسی کیونکہ کوئی پتہ نہیں کو نو سخت ہو جائے فرما نے بندہ ڈوسی دو لاکھ گٹ دور ہے پھر فرمایا بندے تکدی جنتی کردہ کر کے مر کے جنت چڑیا تو براہ سو خاتمے کا کوئی پتا نہیں لیکن یہ آخنے جی اس فکر سے مریا لکھ دیں اور سچا مسلمان عقیدے دی سزا عقید نہیں پائے گا جنت جائے گا کے دن ضرور جائے گا اس فکر سو سوچ رکھنا یہ سوچ ہی ماں محمد رضا یہ عقیدہ یہ ہوئی پیر میرے لیے دا یہ جیتے پی رکھ دی رہے سوچ رکھ کے آجن یا نیچری شیئر مرزائی نہ اٹھن لہنتی قسم خدا کرنا کیا متعلق میرا گرمان کتنے <laughs> بیٹھے جے بسوک جی گل کر رہا امام احمد بینبر رحمت اللہ اگر سہری بدرگانے کوئی سنی ہو کے مر جائے ساش کے فرمایا سننی ہو کے کوئی مر جائے یہ بھی قبر رحمت بھر جانی ہے تو دوسرے کی دولت نال جانی یہ فکر یہ سنت جیسا پیش کرے یہ سننیت اس باہر دلی نہیں تو سڈا چیلنج سڈے سامنے لیا تمر خان مفتی لیا سنی سابت ہو جائے فکر تو باہر ساری نک وڈ دو زبان وڈ دو کسم خدا دی मैं کٹ دوسل ہی کر کے مینولہ میں کیا میں کدی دعوی میں جی بے وقوفا میں کیا تیرے منہ چنے امام احمد رضا اور بزرگوں نے دین جڑیاں سنیاں دیا نشانیاں لکھیاں او نشانیاں پائیاں جان گیا سننی مایا پاو میرا دعوی سنی وہی ہے جنہوں امام ہے سننا سنیاں آپ کیا تس میں آ گل جھوٹھی ہے سچی یہ گل گلت سہی ہے رب مالک, نو. کہ پر مالک ہے نا. تو نفس مالک مخالفت کرد ہے ٹان ٹان کر, کر دا. دا خلاف سوچتا ہے جو خیال اندر دا دا خلاف اللہ کے دینف نفس دا دا ہلکا ہلکا جا مالک نہیں چڑھتا تو نہ کتنے چڑھتا یہ بھی ہے وہ توڑکا بھی ہے جی تو مالک بچا کے لے گیا نا تو پھر سنی آپ بیٹھے رہے کار نماز پڑھ لگے اسے اتبای لائی آتے بندے ایمان دی کہ بندے سوچ نہیں سکتے گرواب نے فرمایا نا مسجدیں آباد ہو گیا لیکن ہدایت تو توجڑیاں خراب من منل ان کی مسجدیں آباد ہوں گی بندے بہت ہوں گے واحد خراب من منل لیکن ہدایت تو توجڑیاں ہو گیا ہدایت کی بجائے گمراہی کو فرغ مسل چ البقام السلام اللہ عصم ہو اللہ مین القرآن اللہ رسم ہو اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کا رسم رہ جائے گی طریقہ طریقہ رسم ہوگا پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے نہ کوئی ایمان کا پتہ ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے بعد میں قرآن سیکھتے تھے اور بدھو قوم قرآن سکھ رہی ہے ایمان دے رہی ہے جی. لا جی قرآن سیکھ ہے جی بادشاہ دنیات دنیات بانے ہے۔ وہ چنگا کہ چلو قرآن یا کیا والے دن ہزار کروڑاں کروڑاں دنیا قرآن والے دودھ جانی ایمان والے جنگ جانی بندہ قرآن پاک دیکھی قرآن پاگ بابے کے گھر میں بھی آیا شیے دل آیا یا اوہدے بھی آئے سائیاں دل آیا ہر پاس بولتا تھوڑا قرآن قرآن کی آتے وہاں لالا رستہ دیں جنہیں تنام کی راہ دے یہ آدھا اس راہ دے اللہ نہ انعام والے معلوم ہویا نا مراد کا پہلا انعام لب بعد چ قرآن پہلا انام والے لب پھر راہ لب پھر راہ لبن کو نہیں. تو راہ مل گیا لبن کی سارے آگے سارے نماز دی دعوت دینا سارے نماز دی مار میں کیا جی سوچیے نماز دی دعوت سارے دینا نماز کہ نماز دا دشمن مخالف کہڑا ہے نماز دا سجن کہڑا ہے دعوت سارے دینا میں نماز اندر تران کا ذکر ہوں تر شخصیت ذکر نماز تر ذکر اللہ سال کا ذکر اللہ دے دشمن کا پیڑا ذکر رب اعوذ باللہ من شاطان الرجیم لانتی شیتان تو اللہ بنا لینا کہ نماز ہے لانتی شیتان <آسفان> یا اللہ والے والے گمراہ رات بچاوی ہوں گد والے گمراہ جو کہ ہیں گمراہ جو نیچری سب چوا لین گمر سب کہہ رہے ہیں خلاف برا بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے قرآن کر رہے پڑھتے ہوئے بندے نے چڑھ جائیں گے دور ہوگی نیڑنے لگا گیس شادی کمی ان چاہیے ادھر کی آنے والی جا رہی اتنے ہوں مومرا کی گل کہ مومن برا یار را مومن تیر خلاف چلتا ہے خلاف چلتا ہے سچا دن سب کچھ کردہ لیکن خلاف چلتا ہے نفلاو نکروکو چور ہو جا گے سمجھ نہیں لگی ہوں یہ دشمنوں کا ذکر مخالفا کا ذکر اللہ کے خلاف کرف سب خلاف بول رہے ہیں نبیا نماز کے نہیں صلات اللہ اسرات الفیم لا لے جا تو انم کی نبی صدیق شہید ولیم والے سانوام نہیں سونا سر. نبی سرور تلام ہو اللہ سے سارے نیک بندے ہوئے ابراہیم تے بھی سلام درود ہوے ابراہیم دی آل اولاد سے بھی ہوزور آل اولاد سے بھی ہو سجڑ دا ذکر آیا چنگا دشمنوں دا مخالفا دا آیا پیڑا اللہ دا ذکر بھی تین نماز بن سکی بند کرنا پڑھتا میں ربدال پڑھنا میں نقل نہیں نقل میں آپ کو روکنی پڑھنا قرآن نہیں پڑھا جہاں کافر آیا سچی دسیا جی جہاں بندہ اتوں نماز ہونی. سجنا کرماز پڑھنا نہ میں دروج پڑھنا نہ میں اسلاس اللہ دینا پڑھنا میں پڑھنا میں وہ نماز پڑھا گا جف رب کا ذکر ہوگا وہ نماز ہونی قدرت والے نماز جیسی وڈی عبادت وکٹ رکھ کے اپنے دا تے اپنے دا تین وکٹ رکھ کے قدرت والے کوئی لو نہیں اللہ چلو جا کے ہوں جناب جی وہ سارے وکٹ رکھو گے کٹھے اللہ کی بنتی عبادت ہوں گل سمجھا جی اللہ دے سجڑ دا ذکر بھی عبادت بنیا بنیا نماز عبادت نہیں دشمن نو برا کہنا بھی عبادت ہوا کہ جو بھی آتا ہے دلیا سابیا پگا والے بھی آتے ہیں سارے آدھے نماز پڑھے بھائی نماز کی بھائی ویخے اور نماز پکا بھائی بازی لانتی دے رہے. نماز نماز کا مخالف سجن کے رہے تو دشمن کہڑا نماز دا نماز دا مخالف کہڑا ہے ہوں جا اللہ تعالی تین دا ذکر رکھ کے دسا کہ دا تین آیا کھڑا جی نمازوں بعد ان رکھا جا باہر کرے گا وہی نماز ہے جیڑا رنتی آخے دشمنوں دے خلاف نہ بولو نو نوج نہ آخو سمجھا جی ختری پتر نماز دا دشمن ہے جماز درود سلام سلاد ہزوری آماز تو کا ذکر کریں بھابی ولیوں کا نکال لیتے ہو. دی خندیر دا پتر تیو بندی نے یہ سارے رہنجیر سمجھ لے نماز دا دشمن ہے رب آد ہے میری عبادت بڑھتی ہے میرے خجروں دا ذکر کر سجڑا کا دا ذکر کریں گا نماز شرک ہو جانا نماز نماز شرک ہو جانا تو سمجھ آئی کہ نہیں ہوں ساویاں پگا آندے آتے کسے کسی نوج سکول والے آدھے نے کسی نوج کافر دے خلاف نہ بولو گفر دے خلاف نہ بولو ایختی سلامت نہیں تھا مسجد پائی کھڑے ہیں کچہری مسجد بڑی کھڑی ہے اسمبلی نال مسجد بڑی کھڑی ہے کہ نہیں بنی کڑی سکلان چسجد بنی کڑی ہوں دس مسجد تے تے بڑی ہے کافر کے خلاف نہیں بولن دینا یہ لانچ نماز دا دشمن ہویا ہوا جانا دشمن نماز دا مسجد پائی کھڑا وہ تو مندر ہے بندر کو پیڑھی نبی پاک سرکار نے یہو جی سی سیری گرا کے منافرہ رہی تو چٹی چھٹوائی سی سرکار نے بہت گند سارا اتنے دکھا حالانکہ کل میں پڑھن والے بڑھائیے نہیں رکھیے شکل مسجد دیے نہ مسجد مسجد, دی. مسجد مسجد بڑھائی سب تین گند سارا سابام اتنے گند سٹتے رہے معلوم ہوا ہر مسجد مسجد نہیں پام شکل مسجد کر کے کئی تھانے سب مندر مندر جا جا جا کے, کوئی کے نماز پڑھا بھی پڑھنا میں سمجھ سمجھنا ایک نبی پاک نے فرمایا ساری روئے زمین میری مسجد ہے جیتے مرضی نماز پڑھنے نماز ہو جاندی میں پڑھنا پیا میں مسجد خدا نہیں سمجھا گا خان خدا اس نمجا گا جے دے اللہ دے دے دے دے خلاف شیعہ دا پتر مسجد پائی کھڑا ہے اللہ تعالیٰ نماز دا. حضور دے اللہ کے سجنگ نہیں جی وہ سجن نہیں تو سجن دنیا دا ہے کہ پہلے تو سارا کام چلا ہے رب دیں جہا کتے دا پتر ان گالا کرتا مسجد پائی کڑا پھر نماز دا مخالف ہویا کہ نہ ہوا نماز بے حجی برائی سے روکتی اترا ایک تو مقصد کہ بے شک نماز بے حجی برائی سے روکتی ہے ہر تو پھر برائی نماز کیا مطلب نماز السلام علیکم برائی تو روکے گا بندے جانم جان اپنی نوسط ہے مالک تو روکنے کا اسی طرح نماز نماز فرد پورا کر دیں میرے کردی عظیم ہے رخوا چاہتے ہو پڑھنا رب عظمی گیا پڑا سبحان رب عظیم یہ من ویکتی ہوں من ہوتا عظیم منع وقت بڑا میلہ پالن والا راباں پالن والا راباں پالن والا اس مثال دینا سچی دسا جی میرے ڈیری جن مہمان آ کے درویش ریٹتے روٹی کی فکر ہوا میرے ڈیری جی بیٹھے ان فکر نہیں کیات خطا کا ڈیرا نے وہ ڈیری بیٹھا ہے ہال روزی کی فکر میرے تو یقین رب تکونی نمازے ہوئے سکھا دی شرمنیا جا فرمایا او میں عبادت لائق آیا ات مالک فرمایا کیا میں پالن والا ہے کہ نہیں رب رب رب کو تو بھی ربا پالن پالن والا کنو آب آپ نے رکھنا کسی شہر سارا ضرورت پورا کریں جی اسلے لے جاوے ہوں کوئی اور ضرورت پوری نہ کر سکے انب آئے جی اس لیے مکان تے کوئی وہی لوڑ پوری نہ کر سکے جنا چھے ہر لوڑ پوری لوڑ آنا اجاشی نہیں یہ فرق رکھنا اجاشی کا وقت نہیں اپنے ہاں ضرورت جنہ رکھنے کام رکھنے جو چاہیے وہ مدر پورا کر لیکن تی آخری میرا چاہیے تو اجاشی بدماشی ہے میرا وقت سمجھ آئی کہ نہیں تخ میرا گھر جہا وہ ہزار لکھان روپئے بانڈے میں بھرا ہو تری اجہشی بدماشی ہے میرا وعدہ کونی میرا وعدہ ہے کہ تین کھانا برتن جا چاہیے وہ متن دے دیں گلی ہوں جا پالن والا جنہ چیر وہ لوڑ پوری کرتا پالن والا ہے ہی تو میں ڈیری تک میں جی میں لڑ پوری بھی کر سکتا پیان کی So, میرا ڈیرا کالا ملبان کو مانگ دسا جائے کھانے پیتے کتوں آپ کھانا پیتے کھان پی سا راہ کہڑا بنایا رام کی راہ وسیلا یہ ہوئی ہے نا کھا... کھان دا وسیلا ساڈا <laughs> پال ہے جنا چالنا پا منہ بند ہے نک تھیا سٹ کے جڑا پری پالن رسک چاہیے وہ نک تھ پہنچا کہ نہیں جس ہوں ہے جڑا کھان پیانے بند, تو <متدل> <کینے ہی>؟ <متدل> <متدل> <متدل> بند ہے تر دیں جاؤ ہسپتال دیکھو سو نہیں ادھر بند کردا ہوں راہ ہے منہ منہ تیرا چھبے جن خیا چھابے جنہیں منہ کھلیا وہ دھد سٹنے پاس نکل ہے جو سٹنے پاس نکل جانا بس پائی ہوں خبر یقین کہاستے جانے جان کہ ہاتھ چار وہ فیکٹری والے ہاں <laughs> <laughs> جان جڑی ہے نا جی وہ تھا ہاتھ چیکٹری والوں کے ہاتھ چلے ہاتھ چکن جس سے چان رکھ لین جس سے جان کاٹ لین جس سے جان پا دے جی سارا دن سا بیان کر رہے سوچ اپنی مزدور سلام پہ ذاتی سوچ گل نہیں سمجھ رہا بیان بیان بیان. کر رہے کا تھوڑی بیان کر رہے اصا کفری سلام بیان کر رہے کیا مانفر ہے ج مالک ہو مسلمان ہی میں جی اگریز تعیب تری تعیب لے آ نہیں سا کافر ہو گیا دو راستے تھوڑے نکلیں اسلام علا راستہ بھی ہوگا, اسلام ہوگا. اسلام تو اسلام ہو اسلام تو علاوہ بھی ہوگا کیوں ہو سکتا اسلام کوئی ہے. نہیں دیا مردی اسلام. ایک ہر بندے مرضی اسلام ہوئے نہ خدا ہوا نہ رسول ہوئے مومے نے سال لگ گئے پیٹ چکن آنا شروع ہو گیا یا پانی دس کے ساتھ بھی ماری پانی پی پی پی ترجیح چاہیے نیچری نہ ہو شی نہ ہوکرال بھی نہ ہوئی لانتی فرقہ ہوے صرف سننے موم ہوتا ہے بماری والے پانی ڈب کے مر جائے آگے جل کے مر جائے پتھر ڈگ پہ تھے دب کے مر گیا کند ڈگ پی مکان ڈگ پیا تھے دب کے مر گیا مومن نے. سکولی نہیں نرسری نہیں شہید اور بچہ نمر تکلیف آئی بچے نمبر مر, مر گئی بچہ باہر نہیں آیا مر گئی ادا آیا باہر مر گئی سارے ہی نام مومن سفر کر رہا بول رہا س لڑکا سکول آخر سار محمد نے کی دتا ہے سانو بہت چنگا سانو بہت پیسے دیتے ہیں अधर ने पूरी बस चो एक कुत्ती भैन चौधा बताती भैन चौध नहीं बोलिया तो हम पूरी बस चो बी कौम की नगाहते सारे शहीद ने बच्चा सारे काफिल मरे ने जिन्हू अपने रसूल की इनी गैरत नहीं आई کم از کم اٹھ کوئی تھپڑ مارد چوت نو کوئی قتل قط... کرنے یا کوئی گالا کٹ مارے نہ کسی تک نہیں ریگی یہ سور د بچے مرن جال دی مرن سڑ کے, کے مرن, کے مرن, کے مرن پیٹ مرن شاید رپ کی مسلمان مرن شہید ہوا مان ش تو کا لانسی دردواد نالکل جن سورچے فلانے نے کہا جالانس چوران جیب پوتر جیب پوتر چوری دینی سچی دسائے میں جنہ نے لانتی جن بےدی لوگ تو مل دینی جما ملی بنا سارے جی یا یا دیکھا، دیکھا، بابا فرید سرکار خلیفہ خواجہ نظام انہاں فرمایا کہدری سا مجرا یار پریشان نہ وہ تو بھی جھوٹ بولے میں جھوٹ بول دتا جی میں تین میو کچھ لال جی کا پوترا خواب کا آسرا گا جڑا دجال ہے نہ میری سچائی انہیں خواب سنا خواب والے پاس آنا ہی نہیں کون کتاب ہے پھر سنت رسول ہے پھر اجماع امت حضور دی امت مجتعدی نئی ماما پاکوں کا پھر جناب جی کیا سے جن چار چیزاں شریعت دی دلیل ہوتی ہیں مستعد کا کیا سین یہ چون چیزاں جی شداخت دی, دی دلیل دین گل کرنی کہڑی لڑ ہے بار خام دانٹی کا بچہ یہ تلاؤ کی نشانی کہ تصا خواب بیان کر دیں اور نشانی ہوتا چی سچے نے آئے فلان نے کدیے اصل جو بھی وہ بابا قرآن رکھو بے شریعت رکھو تو ایمان نال دس کے اتنے جو مناظر پائے سن اصل شریعت ہے شریعت ڈایا جن جی جنسد ہوقوف ہوئے, ہوئے جن کوئی دی مان کا کوئی پتا کوئی نہیں باندراں ڈگ ڈگی کے نقدہ دے اندر بیان کرو سڈے اگ روشنی پیسہ تھر کے, آٹی, کے سامنے کر دیں ایمان نہیں لگی آدھے شی آرائی آدھے میرد یہ ہندو آدھے ہندو ہے سکھ آدھے بریلوی آدھے بریلو اج تک جیسا مذہب ثابت نہیں ہو سکیا تو ضروری دکھانا ہے میون آ کے فلاں بند کی کتاب آئیٹر چنا جو ہے وہ کائدہ مسئلہ کتاب کا نام وہ لکھ کے بندہ لے گیا مولک کو پشاور کا دیکھتے جی دلا تو میں ہس پہ پٹھا رہے ہوں میں ہنس پڑا میں سرگار کیوں ہنس ہو میں نے کہا کیسی عجیب بات ہے ہے قید اعظم اور مذہب اس کا بھی تلاش ہو رہا ہے مذہب بھی ابھی ہر بندے کا مذہب آگے ہوتا ہے دین آگے ہوتا ہے یہ کیسا قید اعظم ہے اس کا دین پیچھے ہے اور آپ آگے ہیں بہن چو چگڑے, دل آم میرے شاہ سرکار وسال فرمایا کسی اج تک دعوی جی کسی آخر ہوا شیر بانی کا کسی غیر مذہب سننی تو علاوہ کسی آخیا ہوا میں مر جا ہوں ایمان نال دسیا جائے کوئی آخے گا یار چیشتی عجیب گل کہ مریا مسٹر جنا کہ آزم ہے جس سننی سی تو پھر دوسرے کیوں آدھے نے نہیں سارے سدا معلوم ہویا یہ بہن جو عجیب جنس تھا جو کسی کا نہیں تھا نہ یہ جی شی تھا نہ بریلوی تھا نہ ہندو تھا نہ سکھ تھا, تھا, تھا اس کو ایک عجیب جنس نہیں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نیچری نیچری کیا ہوتا ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ کہتا ہے سب بہن جو ٹھیک ہے جہاں کو لگا ہے سب ٹھیک لگا رہا ہے وہ کیوں کہ کہن دا تھی سارے ٹھیک نے شی دا وہ سام بھی آدھا ٹھیک ہے یار دسو یہ مت اللہ تعالیٰ کیڑی سزا دے گا ہر ایک دکھے چ رکھا یار سچی دسیا جی دونوں ایک ہو سکتے ہیں جڑا جا دو میں سچے جی وہ دونیں چال ہے نہیں تو یہ مطلب کتے کا پوت ہے کسی دے چاہیے مشرقا جہود عیسائی سارے ٹولا کون شمار ہوں دور چاہفے معلوم ہوا سکولی طبقہ کے اوانسی کا بچا جا ہر کسی نے خوش شرابی نو تو ٹھیک ہے ہک آیا نو گل آندا... ہاں حق حق آخنا پڑتا ہے اے اے اے اس طرح کا بند جہاں نا تو ہک آیا جر گل آخر منہ ترج آ, آ <laughs> <laughs> گئی کہ نہیں بھائی یہ سٹ اثا دو نے پہلے نیچریت کابیت دا گلبا نہیں حکومت ماں دسو تی بابیا چڑھی ہمیشہ نیچری نیت نیچری کنو آ کے پوٹی میں دو سو نشانیاں لکھ بیٹھا دو سو نشانیاں موٹی تم دکھ رہا جڑا آگے سارے ٹھیک موٹی نشانی موٹی نشانی ایوے سکول بنتے سکول وال جا کرے گا نیچری موٹی پچھان ہے ہر کوف برائی دکھ بابا ٹھیک نمال پڑو داری دا کچھ یا کسی دا کچھ یا کسی خلاف نہیں درخت کری یار کسی نے دل نہیں توڑی دا یار نہیں اسلام پیار دماغ یہ نیچری ہے یہ نیچری مرتا دیکر دکھانے کیونکہ لا مذہب ہے دا کوئی دین مذہب نہیں دیکھو جی سارے اپنی تھانک نے میں پہلا پہلے بیٹھا ہوں تو سارے اپنی تھانک نے کسی نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے خلاف کسی کا نہیں بولنا چاہیے سوا لکھ نبی سوا لکھ نبی غلط آئے نا نبی آئے گل آخر کیا گلط ایسا ہی ہے قرآن پاک ہے فرقان فرقان دا من ہے ایمان حق باطل حرام حلال نیکی بلی جھوٹ ساچے نہ سب کر سارے آن ساڈا را اللہ ہے تھلے آن کے منکر من منکر بن من کرے سارے گئے رل مل جو, جو رل مل گئے اللہ تعالیٰ فرمایا نبیا نہ کھیڑو کیونکہ جنا چلے لے کدھر کلا लंट करोगे कर तो कोई जन्ना कर लागू दूस मैं दो चीजें तीसरी शायद नदी तो वंट करना है जो वा करो किसी तैनात हर शायद खोटी भी है खरी भी है कि नहीं है यानी हर, हर जिन खोटी खरी है हम जी खोटी खरी है इस खोटी खरी की पहचान वास्ते हजारा तरीके ने کنے تری گئی طرح خڑکایا بو پچھلے اگلے بارٹی نو دوسرے پاس آخیا استاد جی ات گی وجی اور رنگ جہا ہوا ہے کیونکہ جڑا رنگ ہوا کڑکدہ جا اصلی رنگ ہوا انہیں بری پھچا ہو گئی نہ ہوئی ہر شہر کی پچھان ہزارہ طریقے نے پھچا ہوں کیون ہو سکتا ہے کہ کھوٹی کری بھی پچھان ہر شہر چلا تالا رکھی ہوگی لیکن دینے رکھی ہو رکھی ہوئے بندہ جی مرضی گلاگا پھر ہے سارے ٹھیک نہیں کوئی پچھا لال نہ ہونے ہو سکتا پی کرد ہے کہ پچھان کرانی سچا مخلے سے منافع کے بندہ بگنا گا رہے بنکا رہے اللہ ساری ونڈا نہیں ہوں لان تھی نیچرلی سکولی کام یہ ہوئی سکول کام یہ ہوئی ہے گونے ونڈ ختم کر دینی بابا سب جی ہوں تو نیچری ہوں دسو اس طرح دی سوچ رکھنے والے نیچری تو پہچانے گا ایک پچھانے جناب اسلام نیچری سمجھ آئی کہ نہیں کسی کے خدا نوٹا دے آپ آکی جانا سانو رکھن ڈیا سچی پہلو نکل <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> برال وقوف جدو کسی خدا کی لینا ظاہر آدھا نہیں ہے خدا سچا لا محمد گلفر نبی پاک لڑائی ہوئی لاحلہ جھوٹے خداوا ناخا آخر لڑائی کال سچے آخر تو لڑائی کی ہو سکتی سی؟ معلوم لا لا جھوٹے جھوٹا آخر جا رہا کیونکہ جدو کہہ رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور کوئی آپ جھوٹے ہو گئے میں چلو اس طرح تہن کہہ دینا لو آکھو کہ یار تیرا پیو پیو تیرا نہیں وہرام دہ آ اور سچی دسا جی اس گل تو لڑے گا تو نہیں لا الا مطلب ہے جب تک کہہ دتا بھی خدا اللہ ہے اور نہیں تو جھوٹا بھی کہہ دیتا سارا کچھ کہہ دیتا اگلے دن خدا نو ایک لا الا دے جاؤ آکھے نا جی کسی جھوٹے کو تو آپ کچھ بھی آ سکتے نہیں آتے نہیں کہنا اپنے پیو دس آرام دہ کا نہیں آتے آرام دہ آخو نا اللہ تعالیٰ جلع. قرآن <سؤال> پاک اللہ تعالیٰ خدا پو تاکہ گال کردار نہ گال کر دیں مطلب ہے بغیر شری ضرورت شرح کی ضرورت تو بغیر ایو ای سامنے منہ دکل ہوا خدا آنے تیرا خدا, خدا لانتی تو واپس گال کٹی آئے فائدہ کو تو شرح دی ضرورت ہے ایک بندے نے مسلمان کرنا مسلمان کرنا جھوٹے خدا تو نفرت دلانی ہے نا خدا سچے نو بولے گا تو ہوں لانا تی رہی تا مجرم نہیں بناؤ گے کیونکہ تکڑ تھی آخری دی بغیر لوڑ تو نہ آگو ہوں میں لگی کہ نہیں ہے میںچے میں آ یہ وہ سارے بےمان بندے سن بے بے اسلام ہوئے منافق بندے سنگائے اسلام صداقت کو نہیں سی اگریزی تاجی والے سن اگریزی رابڑ سن کوم نمبڑ گا سن جمکا نواز گنج کافر مرتاد لوگ نے دین نے خنزیر اسلام دشمن قاتل نے جے میں نہیں آتا ادھر آنا اسلام گفر کو آنا <تصفيق> تو, تو کوئی بندہ مستقل بیٹھا وہ میم آندہ ہے میرے حفظ صاحب بہت کردھ جو مرضی آسی جن کسور خود ہے کیونکہ میں ضرور ات بولنا میم بولنا گل پڑھنی سوکھی ہوں سمجھنا جن کی دنیا سمجھ تو دوباری پی اور یہ پیسے نہیں پڑھنے کو نہیں میرے کو جا کے میخو اس نارو تین تین گنا ود کتابیں چار چار دس دس گنا کتابیں بھا دس یعنی دس گنا یعنی اس طرح لیکن سمجھ نہیں دے لانتی وہی گند ملنڈ گند کھان ڈائنگریج آئی تو دو پا ج بنا سی نا یہ تقریب سونکے تو دوجے جن میں آسلی جیسے اگلی نو ہر تقریب ساڑھے چھ ہزار سات ہزار کیس میں پری گئی ہے بگان پور ٹرکا تو بندے نے آرگزیب بلا بلا کے بگیا تقریب ہے چسکا لگا جب لا اپنے ماپیا چلو میں قرآن سر ترقیا نہ میں سر وڈا کے در میرے نال چلو میرے مطمئن نہ ہو جی ہو جاؤ لبا لبدا موٹر سائیکل بچارا رائن ٹر گیا کدی ملان کبھی کوئی کسے پسے بھیج دے تر گیا جب بیٹھا تو میں مرضی لے کے اڑتا شلتا لا کے میم اپنا بتیجا لے کے ٹولا میں لے کے آنا پورا دس یار بندے نے میں وہ لے کے ٹولا پورا سبر گلا ہوئی میں یار گل ہی دے پاک اللہ علیہ وسلم پیش <laughs> سال تے پابندی رہی برا شمکا بولنے لگتا میں یار سید المیا پاک دے بولن دے سال پابندی رہی. سارا پگا رنڈا پتا نہیں میار مقدس ٹولہ ہے کہ انہوں تے پاکستان پابندی تے جیبے رہی یہ آدھے ستر ملکوں میں کام ہو رہا ہے کہ ہوں میں سمجھ لگ لگی بہبل پور سلیم لگ گئی دین بھی صحیح دے رہے وہی دین او سودا پابندی نہیں نے امریکہ برطانیہ حکومت بندوبست کرتے بتی کا بندوبست پل پولیسا گارڈا سارا کچھ کدی بمبر جدار پاس بم فٹا انجتما چی نہیں فٹیا اج تک سابت کرو گے سارے پگتما بم فٹیا کیوں نہیں پٹیا پیمال چوکا چوکے پٹنے چاہیے دسو میں جناب میں یار سوال جواب جب لائیا جی تو مطمئن ہو نا کسے جانے کو میں من جا مطمئن ہو جانا کہ جی باقی نے میرا دل مطمئن کر جواب دے جی اللہ نہیں سمجھ لو کہ انگریز آپ پالتا ہے پیا رکی آپ حکومت نہیں اس دے پیرا تھلے چادرا بچھاوا یہ میں سٹیم روسٹ کھواوا میں دی ہر نعمت دعا خند ہی جے تو میری حکومت دا دشمن نہیں تے تیرے رنگے مول تے آم ہو کیونکہ تو میرے دا دشمن نہیں جی چشتی ورگا دے خلاف خالی بولنے والا لاہو باہر پکایا منظوری تھی نکل جانے واپس جیت رہے گی پولیس مارنے ہوئے گی ایمان جی محافظ بنے گی آزم تارکف سیاؤرمان فروخی کی مافک ساکروال چنگی کی مافی پہن اجلاس پادری دس دس بارٹی گارڈ پولیسورک بھی ہوں سارے چکر ہے دشمن دشمن کو مارتا یا عبادت کرتا عبادت کرنا بچاؤ پروفیسر چڑھنا ہوٹا ہی کھڑا ہوں اک وجہ کیوں مارن اگلے بھائی راخوے کتنے مارتے نے کہ پالتے کدھر ہونا لکت لے لے لک خرچہ کم لے پر سمجھ آ رہے کی نہیں آئے وزیر آدم نا کیا میرا ایک سنگھی لہارا کام کردہ انٹلیجنس والے بہلی کردیا کردیا وہ جا پہنچے وزیر آدم تک یار نے پیر نے چشتی صاحب ہو رہی تو تقریر بند کی چڑ دے چپ کرو ایو گلا چی تکری نہ میرا کسمیا پیار تقریر ہوں کھل جائے میرے اگلے دیر وٹو آیا ادھر بصیرپور آدھا استاد داڑی منت نوجوان جی آدھا استاد آ جرکر جاری رہ سیاستدانا مول دیا اے ہونا سی اگر ہونا سوام سن سوٹے لیکن کسی صرف عوام تلا چون گنتی ہو پابندی چپ کر بولنا عوام فیصلہ چڑھ دیو عوام دسے گی بھی سچا کون جی لگ جائے تسا بولو جو رات دن بولو سے کرو حکومت والے کروفیسر لانڈ ہو جانی سی انھڑ طبقہ انپڑھ طبقہ حقیقت پسند چلنا بہت آپ میں بابا جی سارے ترکے لائے گیا تھی کی لگا پہ جا ہی بڑا ہشاش بھری پانی چھوٹے صاحب سوال کیا جی خود کچھ حملہ جائے حرام نہیں آرمند نے یار خود کو حملہ حرام کیوں ہو سکتا ہے پاکستانی فوج کی سنتیں فرمند نے پینٹ والی جانگے تاریخ فوج بمب بن کے ٹینکر تھے بڑھ گئی سی نا دے دے او صدر یوب جی وہ خود بننے لگ پیا میں بننا سارے فوجی آخر نہیں سارا بنیا یہ شہید آتے نہیں جی حرام بہت مرنا ہے خود کچھ حملہ تو بندہ اگو آتا ہے جی کافر کافرا کے خلاف ہوا نا فرمانے لکھ دکھ دفران حملہ جا کرے گا خود کو او شہید ہے اور یہ حرام کو نہیں لکھ دے کافر نے کہ مسلمان پھر انہوں کا کرنے والا حملہ ٹھیک ہے نا یہ چکر ہے ہندو مارو خود کش حملے شہید او ٹھیک مرتے انگریز نو مارو درام بہت مرد چکر ہے مارے تو دی آدمی ہوں اگریز مارنا جہا ہے وہ حرام ہے تو خود کو حملہ حرام ہو گیا ہے، تے انڈیا نو جائز معلوم سارے اگریز دیا تو پھر آخری <تصفح> جڑا دین ہوا اس طرح بیان کرے ہر کسی لاجواب کرو زمین سابت کرواوی پگا سارے مجدے ریاض مجدد وقت بنی مل جانا بزنس مین سیفی اپنا سار پادری والا اپنا ہر کوئی اپنا مجھے بڑھائی نہیں ثابت کرو لاجواب کن آتا دنیا صاحب شملہ فروغ لاجواب آتا ہے سال جی فکر جولے نہ کوئی ہوتا ہے ایماندار دسو معلوم ہوا یہ جن لاجواب کیوں وہ لاہ ہوں رسو لاہ ہوں اللہ سہول گل بول سکتا نہیں فرق دسو جنا قید اعظم پاکستان پاکستان پاکستان آؤ میں سوچے کہ سوچے تو سی فرق ادا ہندوستان چنگیا گلان چاہڑی گلان یا چنگیاں چنگیا ودھتا میں کیا دسو اتنے بستا انڈیا دربارہ ہیں ملاد ہیں جلسے ہیں یارویں اچھا مدرسے ہیں کتاباں قرآن ہر شہ ہے کہ نہیں ہے اچھا. مسلمان اس پاکستان نالوں دگنے اتنے جب چودہ کروڑ آبادی پندرہ کروڑا ہوتے تی کروڑ ٹھیک ہے نا ہوں یہ کچھ اوے ہے یہ آ کے فرق کرنا کہ اوے ہے تو اتے نہیں کی کچھ فرق کرنا پہلے سے آ جاؤ کام تو اتنے ظلم اتنے کہڑا ہوں جا رہا بتی بتی رہ سچی دسیا جی بل آئی کہ وب گیا حالانکہ ادا جو بتی نہیں پی آگی بل سے ادو ود آنا سی بل کیوں کٹ آ جٹان بل نی جانا زمیندار بل انڈیا چالیس ہزار مسٹر جناب کام بنوایا میں جناب اللہ تعالی معافی دے تو آنکھ جی میں پہ جی اولییا کا پیدان اوے ہی ہوں کہ چلانا ہوٹل تک یاد بسکری کمانا گاہک نہیں ہوا نام رات رو تک لکھنا چاہیے جیسا انگلش آگل خیر ہوں سڈ ساری دنیا حیران تو لبریر تو لبد سلانی شاید تو لبد ہے رب آ کے آ جاؤ میں کھانا کہ کتوں لگتا ہے میں گھر گل سنگ والا وہ شہر کی دن چلے ایجنسیا کا بندہ ہی دو سال ہو گئے بیٹھ کے کھان کا بندہ میں لے بچارے ماہر اس واسطے طاقت سمجھتے ہی نہیں ہر بچارے رب کا پتا نہیں تا کر کے کھلو جانے باجدید کنجر کے پیچھے کو نبال پڑھی تو ملا پوچھنے لگا کنجر تنا مولر صاحب نماز دوبارہ پڑھنے گل کر گا جی مولکیوں خدا کون کے پتہ نہیں ہوں پچھے نماز بڑے ہونی عظیم. میرا رب پالا. پالا بڑی مخلوق ہوئے. بطی جاوے. بطی جاوے. بطی جاوے. بطی جاوے. دا سو گنا اور ہو جائے میرے رب نو پالنے آج نہیں کر سکتی میرا پالن والا سبحان پاکی العظیم دا مطلب گروسچی دسیم نماز بڑی آپ نمال پال کے آدھے بچے دو ہی اچھے بہت لال میں اکبال کی آتا بندوں سے کچھ کامید ہے بندے مراد فیکٹری والے تختین امید ہے فلانے چودھری تا امید ہے بادشاہ تک امید ہے امید ہے دا بولیا بڑا زبردست مانا رکھیا بت کیوں آگے بچ جان ہوئی وہ آدھا نہ مرادہ بندے کوئی جان نہیں جو کچھ کر رہے نہیں پچھو کو میں ہندو بن گیا شکل سارے کپڑے یہ بٹا کے می آخیا جناب میں بس میں ہو گیا عبادت کرنی اندر مراد ہے خدا دی عبادت کری ہے آ کے جی بعد وہ سوت کی عبادت کرے گا خدا دے دشمنوں دے خلاف بولنا انہوں نے بننا توڑنا عبادت سن پہلو سمجھا سارے چلے جان رات گزارا دو چار دن میں اتوار دو چار دن بعد میں شروع کر دیش کی ہے بھت ہوئے ہاتھ چکی ہو سکتا ہے میں باہر بنیا رسا کھچتا ہے بہت ہاتھ چکتا ہے میں سمجھ پھڑی تلوار اللہ والا وڈیا ہاتھی راتو رات میں نسیا ہندوستان چلو جنگل اسلے تو جنگل بڑے جنگل نستا نستا سب آئے تو انہیں آن کے دیکھا وہ آخر خدا وا کو سٹے ہکر دعا کر وہ سارا ڈرامہ گیا کھول ہندو خطری ہونا ساری زلیل خوار ہوئے یار ساڈا گداج ہاتھ نہیں چکن گئے ہوا اقبال آ مرے بندے اصل جان وہی ہے رب نہیں اپنے آپ امر نال سارا کام سرد ہے اقبال بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی خدا سے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا میں دس سچی دس بھی کافر کی نو کافر کے جاؤں وہ دس منٹ شبہان رب آلہ یہ ماننا ہے میرا پالن والا سب تو ڈاٹا میرا سب تو میرا پالن والا سب تو ڈاٹا پا کے تو پا کے میرا پالن پالنوان میں مر جانا روپیہ ہر چیز کھو لینا تکوں مر جنا نہ پہنچا سارے انسان رہے لیکن سچی دس اللہ تعالیٰ میں سوچ رہا تھا بچی ہوئی بچی میں بچہ ماں اکا بھی لائیا خوراک سارا بندوبست ماں کے پیٹ چکر نہیں یہاں پیٹ تو باہر نکلتا بچہ مر جائے پیاو کرو ادھر لے جاؤ پلان پا کے ہونا دارا فکر ہاں آ دا. گیا ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ یار ماں کے پیٹ چالیا وہ باہر پالا حکم تو پورا کریے فکر نہ رکھیے جن پالنا جدو پالنا جدو مارے گا ہوں دیکھو اسا کی مان رکھی کریں کہ انگریز اس قوم نو آخو یار انگریزی نہ پڑھو چھوڑو تو خدا دین پہ آؤ جی انگریز نال بگاڑ لی کھاوا گے کیونکہ میزرے بگاڑ کے جیوان گے میں نے پشاور دمی کارڈ لگاؤ تم پنجاب والوں کو بھوکم مارنا چاہتا ہے ہم کیسے جئے گا دنیا سے الگ طلاق تم کرنا چاہتا ہے کیسے جئے گا میں نے کہا تم کو پران سناؤں تم کون سے ٹولے میں آ رہا ہے <laughs> لگا کیا کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نقشان تو اس میں حکم اترا کے یہود نشارہ سے دوستی چھوڑ دو صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے آج کے بعد ختم منافقین نے کہا نقشان تو اس دائرہ اگر ہم یہود نشارہ سے توڑ لیں گے تو کیسے کھائیں گے میں نے کہا پتا تم کدھر کا ہے <laughs> بہت ڈاٹا مال بھی ہے بہت مجھے پتہ ہے پنجاب والا تیرے آگے نہیں بولتا تم پنجاب کو چپ کرا کیا ہے مجھے پتہ ہے بہت ڈاٹا بالدہ مال یہ مت ہے سرکاری تیروں میں چیزیں کتاب لکھی سی میں کتاب پڑھی میرا جی کرتا بہ کے کر کے پندرہ سکے چل <سؤال> سکتا نو ساٹھ چل سکتا <سؤال> پہلے دو تو لندن میں دو لندن ہے ایک یونیورسٹی میں ہے ایک ڈاکٹر ہے کہ میں کہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے آیا تو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے یا تم نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں دین کی تعلیم دی ہے اور تم نے اپنی اولاد کو غیر کی تعلیم دی ہے اب افغان بات ہے یا تمہارے والدین نے جانویوں والا کام کیا ہے یا تم نے تمہارے والدین بائی بان تین جنا تارا لبا یا تیرے کچھ لباس انڈیا بندہ پاکستانی فوجی بڑھو جا دین موافے آلے ہیں بابا خبردار دا گمراہ ہوں ایک کافر جافر کریں دستا کہ کو جن کو بچا آنا انسنا کوفر پیا کرنا ہےفر کر رہے ہو بچو وہ کفر کر رہے ہیں کروا رہے ہیں لیکن منائفر ہے روشن کیا لیے اسلام ہے فلا فلا چور کدو آ مار کے آنا میں چور آ ہوں وہ چوکیدار آ چور آل ہتھیار ہے سرادی فالت دار خبردار جو کوفر کرے گا وہ کافر ہو جائے کہہ رہا تم کوفر سے بچو میرے مطلب کوفر سے بچو ایسا جوان لوگوں کوفر ہو رہے ہیں کوفر کر رہے ہیں وہ مطلب بچو ڈاکٹر جو آدھے لوگوں اتنی بیماری آم ہو گئی ہے پھیل گئی ہے پلانا ہے پولیو چشن ہے مرض آم ہو گئی یہ تو آم کی بچا ہے اتنا آم ہو جاندی ہے ڈاکٹر احسان مونے ہمارا آم ہو جا تو ڈاکٹر تو سارے بیمار جا بندہ سانفر کی جانا لوگ کلمہ گو نو کافر گوچے کا کلمہ گو مسلمان نہیں کلمہ کو من والا مسلمان کلمہ کلمانا بھی پڑھے محمد رسولتی ہے وہ کوئی نہیں ہوگی اللہ رسول پاک اللہ تعالیٰ دے محمد اللہ کے رسول ہے وہ مومن کلمے تھے جو عقائد کلم شریف تھے جو عقائد اسلام کو کلمہ منافقین کلمہ بلکہ باقی سارے پڑھتے ہیں کلمہ کو نہیں کلمہ کو مننے والا کلمے کو منے دے, دے پڑھیک ہے پڑھتا ہے کلم پڑھتے لال محمد لیکن کلمہ دے اکایت کلمے والے کوئی نہیں ہوتے اکائد اسلامات کوئی نہیں ہوتا کوئی کلمہ ہے ہی نہیں کلما گو رکھیے سارے گو پارتی ہے نا کوئی کوئی نہیں گو سارے کلما کوئی کلما گو آنا نہیں کوئی انسارے, کلمہ کو گو پرویز گو چلا جا پرویز چلا جا امریکہ کو امریکہ کو جما اسلام یہی نے کلما گو کلما گو کلم چلے جاؤ کلما چلے جاؤ چلو تین جائے جہاں کافی خلاف آوے بھی یہ بندہ دور حاضر اسلام نہیں چل سکتا کافی جی جی جی جا کے انگریز کا قانون جہاں اسلام کے قانون تو زیادہ بہتر چلتا پہ بتایا بہتر کافر کی مہم چلاونی انہیں پہلے ہی اپنا تافت کر لیا کے خبردار میں اصل کافر دے کرنے میں زیادہ تصاف کری مہم ٹھوک رکھنی ہے لیکن کافی آخر والی گانے چاہیے روکتے تھے مسلمان بند آخر سلسلہ آزادی ہے رائے کا ہے اپنی آزادی ہے رائے ہر کوئی کا مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے آپ کا جمہوری عدی چان کہ مذہب ذاتی معاملے یعنی جاتی رائے تو میں بنی ہو جتنی قبول کرو جتنی رد کرو اچھا آ کو برو آج آ کو, جا کو جا معام یا خیر اکیلے معاملہ ساتھی چلا پہلے سمت وال جما دیجیے انہوں نے اہل سمت اہل سمت جوڑ کے انہوں نے پھر جو بندی میکری باغی کا آگے بڑھائے ہلاکی پھر انہیں اسلام کی شیر پہ گیا کوئی گل ہی نہ روشن چالی مارڈر آزادی رائے چالی آزاد, آزاد, آزاد فکری الفان رکھے کوفر واسے جمہوریتی جمہوری نظام ایک نہیں پکڑ سکتا کیونکہ انہیں اپنے ساتھ ہی رائے کا اظہار نہیں گلوں کو کل لیا تھا کہا کر نہیں لیا کلیئر تو کی پہلی سمجھ آیا کلیئر تو نہیں یہ بڑی گندی کافرانہ اسلامی خلافت اسلامی حکومت ایک اسلامی حکومت ایک مسلم اوقات لئے امن لے فائدہ کر کے آپ سے ایک ہر بی گفا اسلامی حکومت کے مقابلے اپنی حکومت رکھے نے اسلام متعلق ہر بی خیالات جمہوریت جمہوری حکومت کے قوم کا ہر فرق حکومت کے حکومت دے واسد نام سدگی ہے لیکن او قومیت دے جی رکھی وہ کلی تشہیر رکھے نہیں جس قوم کا ساتھ دیر روشن وہ اسی اکثریت جہرے کلی روشن ہے حکومت حصے دار ہونگے برابر دے لیکن اپنی نمائندگی انہیں کلی لوشن حکومت کے موتا شاہ بھی یاد ہوشن مراٹک شاہ بھی ہوشن اکثریت دے انہوں نے وہابلے کا کیا تعداد کی حیثیت اکلیت اکثریت جمہوریت اکلیت اکثریت چاہیے اسلام اس سلمان اسلامی حکومت ریا مسلمان اور زمین ہوں یہ اکلیت جمی نہیں دا دا دا قبول کریں اسلام کی اور انہوں مسافی مرتبہ نہیں ہوتا اسلامی حکومت جیون چیف جسٹس بنیا جمہوریت چکلیت دے کی بھی بنیا اسلام ایک تو بن سک جتنی ہوں پاکستان در بخار ہے سارے ادھر جاتے آ تمام داستے ہاں اقلیت کا مطلب ہے کہ ہے ہمارے بھائی ہر شاید برابر تعداد کافی بس تعداد دی کمی دی وجہ سے مناسب باقی چیف جسے جا سکتے آ سکتے فلانے سب دے آ سکتے قانون بن سکتا ہر تمام حکومتی مناسب سب بلا تفریق آ لیکن نمائندگی گاٹ ہو تین کے مقابلے تین کے مقابلے تین اکثریت ایک اکلیت سب دے برابر ہے برابر ہو سکتا ہے دنیا میں برابر کرتے باقی ابالا تھا حیثیت ہو گیا کلیت ڈراما انت آئیے کل سارے اتالیت, سارے مہمان یادہ کرو میزبان کچھ کھلے مارا منٹ کوئی گھر اپنی حیثیت برقرار رکھوائی جنوبی کلیت کا نام کرا مرتا بھی ترار دے دروازے پر قتل دروازے پر قدر کر دینے تھے حکومت نے دہشت گرد ہو جائیں گے اسلامی سلامہ یہ ففاق اسلامی سلام حکومت کی دہشت گردی کا تعلیم ہوتے جا سکتے سکار جج سارے موجود ہے لیکن تعلیت دے رہے ہیں مرغی کا مرغی اسلامی جمہوری ہے جمہری بگوان داس آئی نے پاکستان جمہوریت تاریخ یار اسلام پی ایچ ڈی کی اسلام پی ایچ ڈی کی شیطان پورا قرآن مجید کا علم بھی رکھے لیکن گڑکا شیتان کو مالک بھی ہے اسلام نے سارے پھیلا شیطان کو آس بار جس نے شیتان پیش کیا کیمین برابر بھی کر سکتے لیکن آ کرو کہ قرآن مزید پڑھتے ہدایت دینا جاندار احترام ہندو مذہب کی تکلیف نہیں کر سکتے ماروں پوچھ رہے گا پھر جمہوریہ مذہبی دو ہاتھوں نے مذہبی ہک سیاسی حق مذہبی اک درست ہے سیاست حکومت فرشت سیاسی سجاد خود کا اسلام دی قانون یقین اسلام کا قانون سزاوانہ قابل ماضل آشیا ہے اسلام دی قانون اور شریعت کو باطل اور ماض اللہ غلط آخر والے لوگ کاتیانی کو انجا کر یعنی کادیاانی چھوٹا جھوٹا پیغمبر چھوٹا ہے اسمبلی والے جنہیں کو کافی کلیئر کر دیتا ہے وڈے نے نزدیکمبلی والے بندے نے طاقت بھی ہے تھوڑے جب بڑے ڈھیر ہو جائیں گے پھر ٹھیک بڑے جھوٹے پیغمبروں نے چھوٹے جھوٹے پیغمبر کو جو ہے وہ سزا دیا بت کل سال بندہ رابطہ خدا نال ہوں گیلا تالا کتا آ جس حکم نال, او دے واسطے یا دوسرے لال حران بنے جائز نہ جائز اپنے واسطے اگر ہوگی نبی دوسرے ہوسول یعنی دوسرے واسطے. رسول دوسرے دو ہی وہی حکم لیا نبی جا دوجے واسطے کدی لیا کد اپنے واسطے آتا کئی ایسے نبی ہوئے نا ہو کوئی ممکن اپنے واسطے اللہ تعالیٰ کیا تاستے لال ہے آرام ہے نبوت مطلب ہے نبوت کی پہچان کہڑی گلت ہوتی ہے حلال آرام کرائز ناجائز کرنے کے جائز کر دیا جائز کر درام ہے آرام حلال جائز ناجائز سالت اسمبلی کر دیا جائز ناجائز ہرا جٹ زیادہ نے انہیں کہہ جنا جائز, جائز. انہیں کر ہے شراب جائز جائز اور رسول نبی حرام ملال جائز نجائز کرنا ٹھیک ہے وہ کام کی کیتا میں کرتا ہوں جا کہ لا لام میں کرتا ہوں زبان کے بھی نبی اسلام ہوں اسبلی کام برادری اسمبلی کا زبان کر رہا ہوں میں آرام کر رہا ہوں میں جنا جائز کر رہا میں جی شراب جائز کر رہا میں جی شہر جائز کروں گا جائز جنوب جنہ جائز آ جائے گا ہوں یہ کھیل چھٹی کن رسول گیا زبان لیکبیسول جیڑے لانتی بن کے بخا دین بان کے بخا دبان کیا جنا بان کے بخا دسلمان نے تاں کر کے اسلام سارے سمنے قتل ہو ایک سامنے نہیں رہی سیت اولمپیا مقابلے چین چوتھ وہ مرزا کنجر پتر جڑا نا اس نے آخر ہے کہ وہ بڑا رسول ہے میں چھوٹا نوز بلا سا ان شریت قرآن مارک ہے مرزا مولوی کے مدعے نہیں کافر کرار دیتے گئے کلے دیتے اسمبلی پھر دیتے نا اسمبلی شریعت بنا ہوئی جی جی اس کام اگر گل کو پر لام رکھتا جماچا اس کام آدھے نماز پڑھوا پڑو کوئی آتا بگ رکھو کوئی داری رکھو کوئی سن اچھی رکھو کوئی ستن نہیں رکھو بغیر بچا رکھوان کو ماں سترا اچھا کرائی ہونا کدی سترا تھلے میاں اتنے ایمان ختم فرشتے لانا پا رہے ہیں داڑی دا وال, وال لانت پاس کوئی سنت قبول ہونی ہے جیسے ہو فرد توجب نے خون دیا بوتل لا تا کے طاقت دے لائی لڑا کو بوتل لائی میرے کو پتہ پوچھا جی ووٹ دینا ہوں جی وہ چلو چلو چلو چلو اس میں مفتی صاحب تیٹھے نے وہ گنجا صاحب بیٹھا مفتی کنجا صاحب مفتی بیٹھا ہے تارک رزیب تا مفتی بیٹھا ہے جن خوصرے تھے کنجر صاحب جدوقی شریت لانتی پورے ملک کا نظام قانون سنڈ پڑی نماز رسول والی کیونکہ پوچھتا پہنا چاند پورا گڈ بڑو عوام نے اختیارات اختیار بھی ہے اختیارات عوامی حکومت عوامی حکومت کافر ہونے کافی ہے یہ کہتے ہیں عوامی حکومت عوام نو یہ عوامی حکومت ہے میں نے کہا تمہارے کافر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ مسلمان کی حکومت خدا کی ہوتی ہے پتھروں نظر آئے یہ عوام کیا تو اتراپ فرماوے حکم اللہ سبحان اللہ حکم اللہ کا ہے بادشاہ سنا پہ چلا سکتا ہے اس کا حکم چلا سکتا ہے اپنا دے نہیں سکتا دینے کا مشرق ہے ہے اللہ کے مقابلے میں تو یار تیر پتا لگتا ہے پچھلی زندگی سارے میں شکر پڑ کہ اللہ تالا چھٹی دیتی رام نے اللہ تالہ کا ایک حکم لگا دا کوفر بے پتا نہیں کل پونکہ حقیقت جانے گا چاہے گا ہوں چھٹی چھٹی نہ سمجھی ہوں خبر پہنچ گئی سنو نہیں پتا ایک مسئلہ میں آزاد کرتے اس طرح کے ملان چھوٹے جنہوں نے کچھ شرح پہ کوئی نہ کتابیں پڑھیا نینے کہنا بس ایم اٹھ کے دو چار کتابیں اردو ترجمے جوڑ گیا تو دے رہا یہ گل روایت ہے نا کہ مولا سکار اللہ تعالی پوچھا گیا لا, کچھ رہے, اگر میں نو اللہ تعالیٰ اختیار دینا اللہ تعالیٰ اختیار دلی تین مسجد چاہیے جنت میں آنا سی کہ میرے جنت مسجد اتنے تک آپ کی روایت مک اگلے الفاظ کہ جنت میری اولاد کا خزانہ یہ مولا جھوٹے لفظ نے شاقرا وہ جڑا آئی پتہ نہیں کھوتے بنا میری آواز آئی یا جھوٹاں بولنا شبیر شباسی واگ شبیر آپ زبا دے ورگا کوئی جھوٹا روایت بنا سکتا کتابی روایت کو نہیں ابھی سڈے اولا بزرگان دیر وضاحت نے کہ مسجد صرف عبادت ہی لائی نفس کا حصہ کون جنت جنت کی عبادت ہونی ہے لیکن نفس دیا لسطا بھی ہیں مولا کہ میں اپنے نفس ختم کر چکیا اپنے مار چکیا کہ میں رب اختیار دینا تو میں آخ مولا ادھر ٹھیک ہے تیری عبادت ہے لیکن میرا حصہ ویچے لیا میں ادھر آؤں گا مینو ہی را کے جی صرف تم مولا علی کی گل الٹا سارے خلاف جی مولا مسجد پسند ہے جنت نفس دا حصہ بھی پسند نہیں پیا کرنا پایا نہ ہوج مولا کی عبادت دا سا نہ ہو بندے نفستے ہاں سارا نفس کے پیچھے بچا سکول بچے کمپائی کرائے سکول بچے کی پائے کڑھائے یار کی یار بردری کام آگے یار وہ مراد ہے سارا ٹھیک ہے مولالی کا نام اس واسطے مولالی گل میں کسبیاد جہاں سکھاس نہ لینا مولاری سکاروں وہ لوگ سڈے جزید نو چیشا کیوں کہ جزید کافر نہیں چلا سکے جزیت دور قانون رسول اللہ جزید بیٹا ما لالی آخر جزید برا سی قانون اسلام کا لڑائی سی لانسی ہے قانون کوئی پیپل پارٹی کا کوئی نواز شور دیا جب گدا نہیں تو سو لانسید ہی نہیں کہ جدید لڑائی ہوئے اپنے رشتے دار دوستی ہوئی ہو سکتا ہے شہر ساڈا ہو سکتا ہے کیا مطلب یزید دعو کر دے گا یہ آلہ کری نو میں برا سر قانون کافر چلایا برا سر قانون میں کافر چلا دینا ہر گھر کی میں کدی جی فلم بنا کے حساب کر مولا جی میں برا ود بننا مار یہ ود بڑے یہ یزید کر اس واسطے مولا حسین نے براد کرنی پی آخر مولا حسین نے یا لا پرما مارے میرے نزدیک نے جدھر اُنہوں بھیجنا انہوں نے ادھر میو کی لگے میں شباس سجن کسی نے ہی نہیں ایک گل پیچھے پرونا راجی ہے سبسکتا ہے کہ یہ روز میں دائم ہوگی وہ دادیا آتا ہے داب کر آکے لیا ہے تے سبا کر رہا ہے کوئے کوئے خوش نصیب یوں بندہ دینی میں جنادہ آتا ہے اس جنادہ دی خاتر میں آنا میں اللہ تعالی ہون جل مارے پی آتا ہے وہ نہیں ہے کہ یہ جنادہ آتا ہے کہ یہ جنادہ آتا ہے یہاں چیتی صاحب تو یہاں جنادہ ساپنا ہے چیسی ادھر ساں کے لئے میں مطلب اگلے سال جنڈا پتا لگتا ہے رات کا رفتے تو کالا لگ جاتا راؤ راڑا تبدیلی تین پورے دن کا محافظ بنا پورے دن کے چلن سے مجبور کر دے ہر ہر شاید پس رکھو حج سے بیان کرنا میں سارے ہر برائی کی مخالفت سارے جنگ اللہ خلاصہ اللہ بڑا ملالے سد کے جائیے نماز دے تیری نماز بے حضور تیرا سجود بے سرور تیری نماز بے سرور تیرا سجود بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے گزر اخبار نام راجا سرور آئی نماز ہوئی یہ سہی لاؤ پھر صرف کلما بیان کرانا نماز دے دے <laughs> یاد رکھا میری گل جا اللہ حسول مخالفوں کے خلاف بولنا ذکر را ہی راہی نہ اللہ کی عبادت نہ سمجھو رکھ رہا جی جی ہے میں وقت ضائع کرتے جے یار کی شمنا گل کرو سمجھو جی من تمہارے خلاف بول کے پلیت کرتے جی میں پتر زبان پلیت ہوں کافتوں کا ذکر میں کوئی شک نہیں زبان پلیت کی دل پلیت ہو جاتے کدو میں جدو تیر واگوں ذکر کریے جے جی میں تاختوں دا ذکر کرنا آشق بن تو ذکر کرے گا سختی کرے گا یہ تیری زبان کا گسل ہو اسلے ہونی جی اسلے تاریف کریں گے تاریف کر رہے زبان اپنی پلیت کرنے اگر کافر دا ذکر پیرا کرنے زبان پاک نہ قرآن کا ذکر نہ پہلا سپارا کھول سورا بکرا کھول الحمد کھول بناس تک چلا جا آخری لفظ آخری لفظ قرآن دے الناس من کا جن اور لوگوں میں سے جو شیطان لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈالتے ہیں انسان کی وے انسان برے برے نال بیٹھو گے برا خیال آنا شروع ہو جائے گا بولے پورا بولے گا پورے خیال ہونے شروع ہو جائیں گے برے گانے سنو گے وشمے سے آنے شروع ہو جائیں گے یہ شیطان ہے یہ انسانوں میں سے شیطان ہے آخری لفظ لاندیا نو دشمن شیتان انسان شیتان نے دعوت شروع قرآن شروع بھی اتوں ہوا ہے مکیا پتہ نہیں کہ مزدور شان بند آخر ڈال خلاف حقیقت ہوںکت کے بین کو گل نہیں کرتے بند بچا دن کے کوئی کر جب کسی نیک بندے کو کہو شیطان تو تم سب کو شدت کر رہے جب برے کو شیطان کہو تو وہ سنت گڑان ہے تو سنت لائیے منافق اور برے کو جب شیطان کہو گے صحیح گاڑ رہا ہو شاید کو گال نہیں ہوگی گال اس وقت ہوگی جب نیک کو کہو گے حرام دنوں حرام داغ ہوگے تو گال نہیں حلام دن و آرام دا گال ہے بغیرت بغیر اپنا گال نہیں غیرت گال تھا ساری تاری تعلیم ہو جاتے نظام بیل پاس ہونا چھوڑنا سب کچھ آخر اپنی مسلمان جن ہزار جب تو نہیں کٹیا مطلب عزت لٹوچنی جی لوٹی چنی مطلب کہ آپ گانا کر دیں معلوم ہوا کہہ سکتے کہ جہاں کسی بھی اس طرح لٹا لوگ نے بندے اپنے کیوں پر اپنے بندے اپنے جدو یہ کٹنے ماں پیو دین کے نہیں جتنے واپس کدی تو سب بے بنیا کٹا لیا کہ <usim> جہاں کسی بھی عزت لٹتا جی لٹو حدیث حدیش آ گیا تو انہیں اپنے گھر ضرور جب دیکھنا ہے تو اپنی عزت لٹا کا سبب بنے جب سبب بنے تو انہیں دیکھا اپنی بہت مسئلہ حقیقت مسلمان تو گل تو اپنے پتہ کرنا جانا لے جہرے بھی سنگی بمال میں خرچ کرنے والے یاد رکھنا میری گل ایک عمارتوں کے پیسہ خرچ کرنا منٹ خرچ کرتا پیسہ خرچ کرے اسلام یہ ہے اور نبی باغی اس کرے ہو مسجد بناؤ پر اس وقت یعنی نفس کی ایک ایسی عجیب اندرونی چال ہے کہ جنج نہیں سکتا سوائے اس بندے راہ پت ہو جن رب سمجھا نفس کی مہارا <سؤال> مسجد لا قرآن محلے کا سونا بڑا یار لا یار پہلا لا دے یار جا قرآن رہا ہے وہ ضریل ہو رہا ہے ہو رہا ہے مومن نبی علیہ السلام کی دفن ہوئے تولنگ ندیاں کو قرآن دفن کر دے آخری عزت اور کی لیکن مومن زریل ہوتا ہے اگریز کیوںگریز اپنی کتابوں سے گھمال بنایا میری کتابیں پرانیاں ہو جان دیں سونے کے سونے دی چیڑیا کو رکھی کرایا کیوں پتا ہے کی اس دی عزت میری کرنا اج اصا مومن رولنے مومن برباد ہے دلیل خوار ہے پیسہ سام تو بلا چلا رہا جمیل سب دیا پینتی ہزار روپیہ لا ہیں پینتی ہزار ڈیٹ بھر کے رات رات گزاری ہونی تھی ہزار آپ اس وقت کام یہ ہونا سی کہ روپیہ لائن خیال ہی میرا نظریہ درویش جمانداری میں جنا پیا میں میںال دولت سرمایا خرچ کرنے صحیح رہنمائی کرنی اور اپنا کوئی لالچ نہیں اگر یہ دین تو نہیں رکھتے تو نہ سارے تو تسان دین لے سکتے بندہ حقدار ہےج تین بچیا بھی آکرد لانے سودا نہیں خریدا ہوں خرید اے رلدیاں رہا دوچری قوم قرآن ہے بلا لا لذیل اتنے پیسہ لوگے اربا روپئے خرچ کر كیا متنوع اجر نہیں چك سكے گا جہاں چوانی نا درش نے گریب نے میری پتا میں دعوت دینتی بیٹھا میرے لونا ہونا کیونکہ ہر پاسو نے جدہ ہونا معاشرت ٹوٹ گئے سڈیا جدو سڈیا پیچھو یہ ہر پاس تنگی آنی ہونی جب آر شاید کفالت کرنی اور میرے کو جہاں کچھ آؤں گا میں پہلے نہ مسجد نہیں بنا رہا میں پنڈا اتنے پڑھ لیں مسجد کو بناو میں انہیں دل خوش رکھا گھر مسجد بنا سانو سا صحیح فکر کا مکمل ذہن رکھنے والا بندہ ہو وہ سنگیاں سنگیا پھر کٹاوا ٹاونی عوام جو پھر بڑا پاکیز ہے بڑا اچھا ہے بڑا لیکن میرے مومن کی عزت خون مال مال جان عزت فرما رہے مسجدوں کے برار سے کروڑ روپیہ لگ رہے ہیں۔ مسجد دے آلے دوے جڑے نے مومنٹل فنڈا کی. کسی جی مان اٹھ میل کس بیکر آواز سٹ رہا وہ میں نہ لاؤ سفی کرنا لاؤ کیا گئی جگ نمازی نہ نہیں پریس تک گئے نہ دس میل سبکر آواز رہے گی سور آ جسے آنا کیا مرد والے دن میںال دس کی پیروی کر دینا پہلے مردو سار پہ یاد سال آ جاؤ تھی سہ لو یا سپیکر اتارو یا سارے مارو نہیں تو پڑھی دے راول بندہ پینتھا پینٹ والا بند ہے فکر جی ابھی دسانے نہ لگا رہے جنا جگر بندے نفرت کا مسلاقار پیرر کرتا جنسی کرے گل پیر تو نہیں سنیا پیاندے پنڈے کو ہابی نہ میں جلائے چپ کے تو تین مہینے ساڑے تو کیس بھی چل دا دار دی دفنا قبرستان تو کیا قرآن پاگ کا محال بنا دے محسوس نہیں کر قرآن شہید کیا قرآن پاڑے سنیا حفاظت دینی قرآن, کر قرآن شہید کرنے گیا گرانے میں چلاؤ نا کتنا بننا چاہ جی لاگے تاگے والے سجھائی یار دسو کر کے کٹا کر کے ہو سکے کو جگہ تو پہ اچھی کم کم یہ اگ لا دیے یار پیرہ بنا اگ پا کے سارے صاحب نے دستیا اگ پا کے پیرہ ہی بناؤ پلیت ہو سگ پلیت پلیت نہیں پلیٹ کر کے سال کیتے اگر لاجواب کر ل میںاری ختم تے سارا سوال کی تے دے اسلاح تو اسلاح یار کیا میں جو تے میں سوال میں ادیم یہ آخر میری جانے لاجواب کر لیا نہ جی جانا ہی. رسم شریف لکھا رسمار ان کی دلیل آن دیا کوئی کتاب کی دلیل تو اخبار چاہتا کٹو پوچھ بھی تیرا قرآن جہاں کی اخبار کتاب ساری لا لو کتابیں پوریا پڑیاں آنا جی میں آ جائے کتنا ہے راڑے پنڈی جی پوری مرضی میں موضوع دو ہزار سولہ ناجو بڑا اسی طرح مجمہ بنا اسی طرح شبان لا اسی طرح وہ سارا تاکہ اگلے پتہ لگے موضوع کسی جگہ لگایا دو سو نشانیاں نہیں شیر کٹنے بند نیچریاں تونے فارسی والے اردو والے انہوں نے لائ کے سو راغ چل پہ گیا گلاب میں اپنے دوست نے رشتہ لینوارا سوکھے میں میرا مسئلہ خراب ہوا کرا کہ میں وکاس کرتا مول جی چیلنج کیا میدان کسی نہ کسی پسے فسے نہیں کپرا انہوں نے جیسے اکثر گلوں کا پتا لگ رہا ہے کابر مناظرہ لگتا انہوں نے یار بلو پرنٹ ماں بین وی قوم نو کہی گال لگتی ہے جی رکھیے بغیر رکھیے وہ ساری یقینی کرنٹ آئے بس یہ جواب دینا بابا پیلو پیلو پہنٹ سکول والے قوم نالا نہیں لگ سک دھرسی گال سونو دھرسی اختیار کرو تو انو شیطان نے ٹٹیاں چڑھی یہ دانوتا یہ ٹینیکل لینڈ ہے راستے پہ بڑا تھوڑی رات پھر تے گاں تھوڑا بھاگے چلا گیا میرے نال جلدی میں ہو گیا تے شروع دی آواز ماشاءاللہ یاے باٹ تھوڑے تک تے وچ مل جائے کہ پیسے لگا دے بھائی جی کھڑو سارے میرے کالز ذکر کر اللہ لا الہ سن گے سادھے دے نہیں یار نہیں کڑیاں دے گا دانوتا پردان اے ایج دے دے دیر کا لا اس طرح لانا پاؤں لیا گھر کا بچہ لا نے سمجھائی کی کہہ رہا لا لا لا لا لائی لا جا کہہ رہا لانتی ہے آفر دی مخالفت لاف بولن بھی اچھا گل پہنچا ہے تمہیں مصیبت پا دیتی محکمہ پتا کی وہ مینو سمجھتا وہ میرا یہ سمجھتا بھی میں نا لکھا گا استاد میں تو خوش ہوئے گا خوش ہو کے دے گا وہ جائل کٹے نا نہ لینا ہوں لوگ تک پتا نہیں جاہلا جاہلا سامنے چنےا بھی تھاڈا نا انہاں ساڈے کوئی امام نہیں ہے میرے بچے کو ہے نا چی لو گر موجود کتاب پیلا پیا بندہ اٹھی پڑے آخر پیوہ گستاخت کر چی چپتی روزہ رکھ کے میں تو تشریح سارا باہر میں دوار ہے ہے ہے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ بھی بڑا ضروری مزان پور بنگائی بول پالا نہیں لگا دور ہے ہے رہا پچھڑا جمل جہانو نا توج پلڑ پیو سے ججمان گل گا گڑ پیوس جندی دجمان گل گا گڑ پیوس گزر گئی گزران رم دے ساگ رلوس نام نا رنگ مہی دسم جڑم تھلا تھا ویران تھی بے آسر لو سے بلا تھا ویران تھی بے آسر لو سے گزر گئی گزران لوگ سانگ لو سے لا وے لاوے لہ دے تیوم بھی چھوڑا لاوے لہ دے تیوم بھی کھارے چڑھ دے آیوما مہدی سرخی نیلا رنگ بچوں سے محدی سرخی با re sai gozra laam de sang ralot vanusya pe madam za سے گزر گئی گزران سمندے سا گرلو سے چھوٹی عمر زنڈے پا چھوٹی عمر زنڈے پا آ کھوٹی قسمت کھوٹ گما دھجائے ہر ارمان میں سے ڈا ہر مانو میں دینا مکلوں سے گزر گئی گزرالو لم وے ساگر لو سے جیندے دے تھی درد ن سے dek dek kya